اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شروع انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وطبا آمین يا رب العالمین نظمہ احضاب کا جو پس منظر تھا اور اس کے کچھ مختصر حالات وہ گزشتہ نشخ میں سامنے آ چکے ہیں اب ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کیجئے یا یوح ندی نامسکرو نعمت اللہ اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا اس جات جنود ال فارس و جب تم پر حملہ امر ہو گئے تھے کئی لشکر تو ہم نے بھیج دی ان پر ایک ہوا ایک جھکڑ ایک آندھی اور ایسے لشکر بھی جنہیں تم نے نہیں دیکھا مراد فرشتے ہو سکتے ہیں اگرچہ یہاں سراحت کے ساتھ ملائکہ کا نف نہیں آیا سورہ انفال میں بھی ملائکہ کے نزور کا ذکر موجود ہے سورہ عال عمران میں بھی ملائکہ کے نزول کا ذکر موجود ہے یہاں سراحت کے ساتھ نہیں ہے لیکن جنوبن لم رہا غیر مرئی لشکر بھی ہم نے بھیجے اور یہ ملائکہ کے بھی ہو سکتے ہیں باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور بھی مختلف طریقوں سے جو عناصر ہے یہ تبھی عناصر ان سے جس کو چاہے استعمال فرمائے وہ بھی گویا کہ اللہ تعالی کے نشکر ہے مکان اللہ کا من بسیرہ اور جو کچھ تم کر رہے تھے جو تمہارا طرز عمل تھا ہر شخص کا طرز عمل اللہ کی نگاہوں میں تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھنا جو ہے کس لیے جانچنے کو پرکھنے اصل میں تو یہی دیکھنا ہے کون ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو صاحب ایمان اور کس کے بارے میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ منافق ہے اس اب یہاں دیکھا آپ نے کہ گویا کہ پہلی ہی آیت میں جو پورا معاملہ ہے اسے سمیٹ لیا ہے جب وہ آئے تم پر تو ہم نے لشکر بھیج دی اور آندھی بھیج دی اب یہ ایک مہینے کا فصل ہے اس میں لشکروں کی آمد اور جھکڑ اور آندھی کا آنا اس کے درمیان تقریباً ایک مہینے کا فصل ہے لیکن قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ پہلے ایک ہی جملے میں ایک ہی آیت میں پوری بات جو ہے گویا کہ اس کا خلاصہ آ جائے اب اس کے مختلف پہلوؤں کو لے کر اور اس پر تبصرہ اس میں جو بھی سبق پوشیدہ ہیں ان کی نشاندہی اس جاؤ کو منفاؤ تکن جبکہ وہ تم پر حملہ امن ہوئے آج دھمکے تم پر تمہارے اوپر کی جانب سے بھی یہ مشرقی حصہ جو ہے مشرقی جانب نجد کا علاقہ ہے سطا مرتفا ہے یہاں سے جو غدفان کے قبائل آئے ان کا ذکر ہے منفاؤ تکن وہ ام اور تمہارے نیچے کے جانب سے بھی جو تم سے زیر علاقہ ہے یہ ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ مدینے سے گویا کہ مسلسل جھلوان چلی جاتی ہے بدر تک اور بدر جو ہے وہ بحر احمد کے ساحل کے بہت قریب آتے ہوا ہے تو اس حوالے سے ادھر سے جو لشکر آئے تھے جو آئے تھے شمال سے بنو نذیر اور بنو کینکا کے یہود وہ بھی ادھر سے ہی آئے بدر سے ہو کر مغربی جانب سے نیچے کی طرف سے اور جو قریش اور ان کے حلیفہ مکے سے اور اس درمیانی علاقے سے وہ بھی ادھر سے آئے نتیجہ کیا نکلا جو میں نے ارض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اصل میں ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی نہاد خوفناک جس میں کہ ہر شخص کی حقیقت جو ہے وہ واشگاف ہو گئی ہر شخص کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی اس کے باطن میں کیا ہے ہوز ہو کون کتنے پانی میں ہے بس اس کا کھول دینا اس کو ظاہر کر دینا ہی ابتدا اور امتحان اور آزمائش کی اصل عرض ہے فرمایا وہ عزاغ ال افسار جبکہ نگاہیں تج ہو گئی تھیں یہ گویا کہ عرب محاورہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں آنکھوں کا پتلا جانا وہ بلغت القلوب الحنا جیرا اور دل جو ہے وہ حلق تک آ گئے تھے یہ بھی عربی کا یہ محاورہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ جانا ایک خوف کی کیفیت جو ہے اس کی شدت کے لیے تعبیر وہ تغل الرب اللہ مسلمانوں تم اللہ کے معاملے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے کتنا کچھ ایمان ہے کتنا کچھ یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں آپ کی رسالت میں اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے قرآن پر کتنا یقین ہے اسی کے اعتبار سے جیسے کہ ایک حدیث کلسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن ابدی بھی میرے بندے کا جو گمان میرے بارے میں ہوتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں یہ گویا کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا ہر بندے کے ساتھ اس کی اپنی جو کیفیت ہے اسی کے مطابق کے ساتھ اور اسی کی مناسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے وہ تجلونہ ملنا تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہونا نے کب تنو ح یہ گویا کہ انگریزی میں جو محاورہ دیر اینڈ ڈن اس کی تعبیر ہے وہ وقت تھا وہ مرحلہ تھا اس وقت اہل ایمان جو بھی دعوے دار ایمان تھے ان کو پوری طرح جانچ لیا گیا وہی لفظ ابتدا ہمارے پچھلے سبق میں یہ آ چکا ہے لے یبت علی آیت نمبر 152 سورہ علی عمران اور آیت نمبر 154 میں بولے یبتلی اللہ معافی سنور جانچ لینا چاہتا اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ لینا چاہتا ہے ہنالون زلزل شدیدا یہ ہے اصل میں ان الفاظ کے اندر جو ہے ساؤنڈ پکچر بھی موجود ہے زلزلو زلزالم شدیدا جس میں کہ جو شدت تھی اس امتحان کی ابتلاح کی آزمائش کی پورے طور پر اس ساؤنڈ پکچر کے اندر موجود ہے اور اس کے حوالے سے وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو چودہ ہم ہسب تم انتر جنت يقول الرسول النظین خلوم ان قبل یقول اللہ اللہ نصر اللہ قریب یہی لفظ ظلم وہاں آیا ہے کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ میں چھوٹ جاؤ گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے ہیں ان پر تکلیفیں آئیں ان پر مصیبتیں آئیں ان پر بھوک اور فقر اور فاقے کے معاملے آئے اور زلزلو وہ گلا مارے گئے جھجوڑے گئے ایسے حالات کہ جن میں ایک شخص جو ہے اس کے پائے سماج کے اندر لفظش جو ہے وہ آ رہی ہو تو زلزال وہ کیفیت ان پر آئی یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے بتا رسول اللہ, اللہ کی مدد کب آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا امتحان اس درجے تک کر لیتا پھر اللہ کی نسبت آتی ہے پہلے ثابت کرو کہ تم نصرت کے مستحق ہو ان تنصور اللہ ینسور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اور ثابت کر دو گے کہ تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تمہارا عزم مسبت ہے مخلص ہو تو اللہ کی مدد آئے گی میں اس یقون المنافقون ابن نظین ہی مرد اور جبکہ کہہ رہے تھے اب یہ دیکھیے دو طرز عمل جو ہے ایک دوسرے کی بالکل ضد میں آئیں گے ایک ہی صورت حال ہے جس سے صاحب کا پیش آ اہل ایمان کو بھی اور منافقوں کو لیکن منافقوں کا جو خوب سے بات تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا وہ یقون المنافکون اب النوین افی کلو میں ہی جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ یہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی اصطلاح جو ہے سورج بکرا ہی میں جو آ گئی تھی فی قلو میں ہی مرم الفا یہ گویا کہ ابتدائی جو مرحلہ ہے نفاق کا اسے نفاق سے تعبیر نہیں کیا جائے گا ظوف ایمان کی ایک کیفیت ہے ایک بیماری ہے دلوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اندر اضافہ کر دیتا ہے انسان جب اسی کیفیت کو لے کر چلتا ہے تو اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر نفاق کے وہ تین مراحل جو ہے ٹی وی کے تین سٹیجز کے معنی اس کے میں وضاحت کر چکا تو یہاں دونوں کو جمع کیا گیا جبکہ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روک تھا وہ یہ کہہ رہے تھے ماں وا رسول اللہ, اللہ رو را ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے سارے تھے وہ وعدے کون سے تھے کبھی یہ فرمایا حضور نے کہ تمہیں کیسر و کسرا کے خزانے ملیں گے کبھی آپ نے فرمایا کہ یمن کی دولت جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آئے گی مجھے کیسر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں تو یہ جو حضور صدی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف اوقات میں پیشن گوئیوں کے انداز میں جو آخری مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے والی تھی جو غلبہ حاصل ہونے والا تھا اس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں آتی رہیں در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ماں واد رسولا ہم سے ہمیں تو سب باپ دکھا کر مارا گیا ہمیں بلکہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ چونکہ محاصرہ تھا اب باہر جا کر قضاء حاجت ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی رف حاجت کے لیے جگہ مکانوں میں تو ہوتی نہیں تھی پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے باہر جنگل میں لیکن یہ کہ اس وقت اب نکلنا مشکل تو منافقین کے الفاظ ریکارڈ پر ہے کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے تمہیں خزانے ملے گی حال یہ ہے کہ ہم رف حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے یہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے اور ہمیں سب ماغ دکھا کر محمد نے مروا دیا صلی اللہ علیہ اپنے کفر کفرنا بھاشن میں نے اسی لیے اس کے فوراً ساتھ ہی گزشتہ نشست میں وہ آئے پڑھ دی تھی تاکہ یہ سائمل تیریت کنٹرا سامنے آ جائے و لما رال موبن اور جب اہل ایمان نے دیکھا انہی لشکروں کو لشکر تو وہی ہیں انہی کو دیکھ رہے ہیں منافق بھی اور انہی کو دیکھ رہے ہیں اہل ایمان بھی کالو حواد اللہ و رسول تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ صدق اللہ و رسول اور اللہ نے بھی صحیح بات کہی تھی اور اس کے رسول نے بھی صحیح فرمایا تھا اب ان کی کدھر کدر توجہ تھی وہ جو سورہ بقرہ کی آئے ہم پڑھائے ہیں نمل خوف منل لمبا سے ہم تو تمہیں آزمائیں گے آزمائشیں آئیں گی بھوک کی فاقے کی تکلیفوں کی مشقتوں کی جانی اور مالی ضیاء کی ہر طرح کا نقصان ہوگا یہ سارے چیزیں آئیں گی ہم تمہیں آزمائیں گے محب صابرین اور اینبی مشارت گی کے سبر کرنے والوں. ان کی نگاہ وہاں ہے لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں ہاضہ ماں بادن وہ تو جو پیشن گوئی تھی جو ہمیں پہلے سے واد کیا گیا تھا یہ در حقیقت وہی صورت تو سامنے آئی اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسے لو کسرا کے جو ہے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں لہذا ان کا اپنا خوب سے بات جو ہے ان کی زبان پر آ گیا ان کا ایمان نکھر کر سامنے آ گیا ممازاد زندہ ایمان ام و کہ امتحان اور آزمائش کے نتیجے میں جو سادق ایمان انسان ہوتے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا وہ اور اللہ کے سامنے تسلیم اور رضا کی کیفیت جو ہے ان کے اندر اور گہری ہو جاتی ہے فرمایا وہ اس کان کائفتم منہم یاہل یسرم یاسرب الب کام الکم فرجے ہوں اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی منافقین کی ایک جماعت اے یسرف والو یہ یسرف جو ہے مدینہ کا اصل نام پرانا نام یہ تو ہجرت کے بعد پھر مدینہ النبی اس کا نام پڑا نبی کا شہر نبی کی بستی اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر مخفف ہو کر صرف مدینہ رہ گیا المدینت المنورا اللہ مدینہ صرف ورنہ اصل نام یسرف اے یسرف والو لا مقام کام الکم اب تمہارے کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے یا تمہارے استقامت کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے لوٹ جاؤ اس لوٹ جانا جو ہے یہ ذو معنیین ہے لوٹ جانا اس معنی میں بھی ہے کہ یہ بہات سے ہٹ جاؤ پیچھے چلے جاؤ کہیں چھپو اپنی جانے بچاؤ اور اسمانی میں بھی ایک مرتد ہو جاؤ یہ تو سب کچھ معلوم ہوا کہ سراب تھا دھوکہ تھا فریب تھا خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو سنیں افسانہ تھا ہم نے تو اسے حقیقت سمجھا یہ تو خواب نکلا سراب نکلا فرجاؤں لوٹ جاؤ تو زو مان ہے مرتد ہونے کے لیے بھی اور مہاد جنگ سے پسپا اختیار کرنے کے لیے میں یستاز ان فریق المنہ النبی اور ان میں سے ایک گروہ ایک حصہ وہ بھی تھا کہ جو نبی سے اجازت مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب تو ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے ہوئے وہ اندیشے میں ہیں خطرے میں یہ عورت کا لفظ جو ہے یہ لفظ جو ہمارے ہاں خواتین کے لیے لطموستامل ہے یہ گویا کہ وہ شے کے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اگر حفاظت نہیں ہے تو وہاں اندیشہ ہے لفظ عورت کا اصل مفہوم یہ ہے ان نبیوتا میں اب تو ہمارے گھر جو ہے خطرے کی زد میں آ گئے یہ صورت اس وقت ہوئی ہے جب یہ خبریں آ گئی کہ بنو قرضہ جو ہے بادہ جی کے اوپر آمادہ ہو گئے گویا کہ اب جو ہمارا عقب تھا جو پہلے محفوظ ہم سمجھتے تھے شمال میں تو خندق کھود کر ہم بیٹھ گئے یہاں آ کر پوری اپنی جمعیت تین ہزار کی جمعیت لا ہم نے یہاں خندق کے سامنے جو ہے ہم نے اس کے دینے لگا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور بچوں کو کچھ بڑی گڑھی جو ہے کوئی قلعے کی شکل کا کوئی مکان تھا اس میں جمع کر دیا تھا اور وہ ادھر ہی پچھواڑے کی طرف وہاں سے ہم اندیشہ ہے کہ یہ تو قریضہ بنو قریضہ کے لوگ حملہ کریں گے تو ہمارے گھر والے جو ہے اہل و عیال سب سے پہلے تو وہ ہے کہ جو ان کی زد میں آئیں گے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبوتنا اور اب تو ہمارے اپنے گھر اندیشے میں ہیں خطرے میں ہیں وبا ہی ابھی اورا حالانکہ حقیقت میں وہ اندیشے میں نہیں تھے ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا جیسے ہی حضور کو اطلاع ملی کہ بنو قریضہ جو ہے وہ بدہدی پر آمادہ ہو چکے ہیں تو آپ نے فوراً اس کی حفاظت کا جو ہے انتظام کیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا تدبر اور احتمام اور انتظام تمام معاملات کے اندر کیسے ممکن تھا کہ حضور اس کو بالکل ہی غیر محفوظ حالت میں رہنے دیتے ہیں گریدون علدہ فرارہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے نہیں چاہتے یہ مگر فرار بھاگنا چاہتے جان بچانے کے لیے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے پیچھے جانے کی اجازت دے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں حقیقت میں گھروں کی حفاظت پیش نظر نہیں ہے ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ نظم جماعت ہے ایک لشکر ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے مدینہ مرمرہ کی تو وہ جو بھی اس ڈیفینس کا کام ہے وہ کسی ایک ایک شخص کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کا کہ ڈیفینس کا اور حفاظت کا اہتمام کرے یہ تو حکومت کے زیر اہتمام اور جو بھی نظم ہے اس کے زیر اہتمام اس کا بندوبست کیا گیا اللہ فرارا ولہ نقطہ رہا اور اگر داخلہ ہو ہی جائے ان پر اس کے جوانب سے یعنی اگر غنیم اور لشکر جو ہے دشمنوں کے وہ داخل ہو جائے مدینے کے اندر مختلف اطراف سے سبمہ سعین الفتنہ کا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جائے اور یہ فتنے کا نفظ یہاں پر آگیا ہے اسی ارتداد کے لیے اگر ان کے سامنے یہ آپشن دیا جاتا کہ اب یا تو مرتد ہو جاؤ چھوڑ دو اسلام کو واپس آؤ اپنے دین آبائی کے اندر ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے تو لاتا ہاں وما طلب بسو بہا اللہ تو وہ سب کے سب اس کو قبول کر لیتے لبیک کہتے اور تھوڑا سا شاید انہیں کوئی توقف ہوتا سوچتے کہ بہر ایمان لائے تھے ہم نے محمد کو مانا تھا کبھی ہوتا انسان میں سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے آخر اتنے دن ہم رہے ہیں تو مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ہم نے دعویٰ کیا تھا تو شاید کچھ تھوڑا سا توقف کریں گے لیکن زیادہ جو ہے ان کو دیر نہیں لگے گی اور یہ مرتد ہونے کے لیے گویا کہ آمادہ ہے تیار ہے ملکت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یہ عہد کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی پیش نہیں دکھائیں گے یہ الفاظ عام بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اللہ سے عہد کرتا تھا ان اللہ اشترا بن المن الفسم الجنہ لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ غزوہ عہد میں تقریباً دو سال پہلے کیونکہ یہ جو غزوہ ہو رہا ہے غزوہ آزاد یہ شموال سن پانچ ہجری میں ہو رہا ہے تو گویا کہ دو سال قبل عہد میں شموال سن تین میں جو تین سو کی جمعیت لے کر عبداللہ ابنبئی واپس چلا گیا تھا اس کے بعد پھر جو ان سے باسپرس ہوئی ہے غزوہ عہد کے بعد تو انہوں نے پھر اصر انواہد کیا تھا وعدہ کیا تھا آئندہ ایسی صورت نہیں ہوگی ہم کبھی پیس نہیں دکھائیں گے جو بھی اس وقت خطا ہو گئی ہے اس اسے درمدر کی جائے تو گویا کے پرٹیکولرلی بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد کیا تھا لا یول الادبار کہ یہ پیٹ نہیں دکھائیں گے لیکن اب صورتحال ان کی پھر وہی آ ہے پھر امتحان آ پھر آزمائش آ اور ان کی حقیقت دوبارہ جو ہے وہ مبرحر ہو کر منکشیف ہو کر سامنے آ گئی مکان احمد اللہ مسولہ اور انہیں جان لینا چاہیے اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہو جو عہد کیا گیا ہو اس کے بارے میں باس ہو کر رہے گی فراق الفرار قتل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو یہ فرار تمہیں ہرگز کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا و عزت لاتتا ہوں نا اللہ اور یہاں دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے ممکن ہے کوئی تھوڑی سی مہلت تمہیں مل جائے بہرحال تو یہاں سے جانا ہے نا متائزیز سے شاید کچھ تھوڑے عرصے کے لیے تم فائدہ اٹھا لو لیکن ظاہر بات ہے کہ رہنا تو نہیں ہے یہ دنیا تو عارضی جو ہے قیامگاہ ہے میں اد اللہ تم کروں نہ اللہ خلی اللہ کل منز ال سے ناراض اب سے کہیے کون ہے وہ جو تمہیں بچا سکے گا اللہ سے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہو تمہارا دوڑ کر جانا بھاگ کر جانا جیسے کہ دوسرے مقام پر آیا ہے بولاؤ کن فی بروجن مشیدہ قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ اور اس میں یہ کہ ہر طرح سے پہرے بھی ہوں اور پوری حفاظت کا انتظام بھی ہو گیا ہو وہاں بھی بہت آکتوں میں دبوچ لے گی تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو چکا ہو تمہیں میں کوئی نقصان یا غلط پہنچانے کا کون بچا سکتا ہے او اراض اس سے پہلے گویا کہ الفاظ محظوب مانے جائیں گے و منظر ندی یوم سے کو رحمت ہوگی نراج ابکم رحما یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کسی رحمت کا خیر کا بھلائی کا اگر کوئی ارادہ کر چکا ہو تو کون ہے جو آڑے آ سکے گا روک سکے گا یہ بارہ ہزار ہے بارہ لاکھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے آڑ نہیں بن سکتے ولا یجید الحم مند اللہ ولیم ونا نصیرہ اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار نہ کوئی پشپنا ولی پشپنا حمایتی نصیر مددگار یاد اب الماح ال معوقین اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا رہا ہے جانتا رہا ہے کیونکہ یا نمو فیلے گزارا ہے اس سے پہلے قد آیا ہے تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ماضی استمراری بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہیں رہی ہیں اللہ دیکھتا رہا ہے اللہ ہیز بن واچنگ دیکھتا رہا ہے المعوقین امین تم میں سے ان کو بھی کہ جو لوگوں کو روکتے تھے تو بس جاؤ کیوں جا رہے ہو بحاذ کوئی ادھر کر دو کو بہانہ بنا دو گھر میں بیٹھ رہو یہ موقعین جو ہے باب تفریح ہے آقا آخ کا یوکوں سے آگ کا لفظ اردو میں مستعمل ہوتا ہے کوئی شخص اپنے بیٹے کو آخ کر دیتا ہے یعنی روک ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کی وراثت وغیرہ میں تھے کوئی حصہ نہیں روک دیتا ہے اسی بانی میں کہا ہے کہ معاوقین تعویق جو روک رہے تھے لوگوں کو آبادہ کر رہے تھے کہ وہ محاذ پر نہ جائیں بل قائلین اخبان ہی اور جو بھی کوئی چلے گئے ہیں تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں پیغام پہنچا رہے ہیں آ جاؤ واپس لوٹاؤ ہمارے پاس ولا یاتون الباس اللہ خلیلا <coughs> اور وہ خود حاضر نہیں ہوتے تھے جنگ کی جگہ پر مگر ایسے ہی کبھی صرف حاضری دکھانے کے لیے کہیں نام لکھانے کے لیے کہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہیں آ گئے ورنہ یہ کہ وہاں پر جم کر انہوں نے قیام نہیں کیا اش ختم علیکم گئے مسلمانوں یہ تم سے ہر خیر کو روکنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں نہایت وکیل ہے تمہارے معاملے میں کہ کوئی خیر نہ پہنچ جائے کوئی بھلائی نہ پہنچ جائے کوئی خوشی تمہیں حاصل نہ ہو جائے فیضا جال خوف اور جب کوئی خوف کی کیفیت آ جاتی ہے امتحان اور ابتلاح اور آزمائش رائے تو تم دیکھتے ہو ان کو یم ضرور علئے کا تدور و آ یون کندی علیہ منل موق اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ دعوی تو تھا مسلمان ہونے کا اعلان تو یہی تھا کہ ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں جب کوئی امتحان ابتدا آزمائش کوئی جنگ کا موقع آ گیا کوئی اور کسی طرح سے ان کے لیے جو ہے کوئی کٹن گھڑی آ گئی تو اب ان پر جو بیتتی تھی نہ جا جائے مان نہ پائے رفتیں تو کہاں جائیں اور یہاں پر جو صورتحال ہے اسے فیس کریں تو کیسے کریں اس کا نقشہ جو یہاں کھینچا گیا یہ بالکل وہی ہے کہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑ چکے ہیں وہ جو ہمارا درس تھا اس قتال سے حکم قتال تک اس نے ان مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا تو یہاں بھی دیکھیے بہت خوبصورت یہ انداز ہے رائے تم یونزرون اے نبی ابھی آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو موت کی غشی کی تاری ہونے میں وہ نگاہ ٹکتی نہیں ہے ادھر ادھر جو ہے حرکت کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نگاہ جو ہے وہ وہ چکر لگا رہی ہے تدورو تو تدورو آ جم ان کی نگاہیں جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے.